شرح عالیہ عمران شریف کا شان نزول نجران ایک علاقہ ہے یمن کا یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابتدائی زمانۂ مبارکہ میں اس سے پہلے بھی یہ اس وقت پوری دنیا کا نصارہ کا علمی مرکز تھا جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے مدارس ہوتے ہیں علمی شہر ہوتے ہیں آباد ہوتے ہیں وہاں پر تو اسی طرح کر کے ان کا نصارہ کا علمی مرکز تھا نجران وہاں جب یہ خبر پہنچی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہاں سے ساٹھ لوگ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرنے کے لیے آئے ان ساٹھ لوگوں میں چودہ بندے ان کے عالم تھے باقی سارے ایسے ان کے قیمت گزار حاشیہ بردار تھے ان چودہ میں تین بندے ان کے وہ مرجے تھے یعنی جو بھی کہتے تھے وہی وہ ہوتا تھا یہ ہوتا ہے نا عالم تو بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی سب سنتے ہیں سب مانتے ہیں تو تین بندے ان میں وہ تھے اور یہ جو تین تھے ان تینوں پر روم کا جو اس وقت بادشاہ تھا نسارا میں سے اس نے بڑی ساری جاگیریں اسے دی ہوئی تھی بڑی ساری زمینیں اسے الارٹ کی ہوئی تھی بڑے سارے لوگ اس کے خدمت کے لیے مقرد کی ہوئے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کا مطمد عالم ہے اور وہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ انتہائی زیرک بندہ تھا ان کا قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے ان کے خدا کا بیٹا نہیں انہیں کہا جی دیکھیں اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بتائیں پھر ان کے والد کون ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرشا فرمایا اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو بھائی یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے والد کون ہیں ان کی تو والدہ بھی نہیں ہے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فیر فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عہند اللہ کے مسئلہ آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشہ فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہو اگر آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو کر کے وہ خدا نہیں ہے خدا کے بیٹے نہیں ہیں ابن اللہ نہیں ہے تو عیسی علیہ السلام جو ہیں یہ تو چلو بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا اللہ تبارک و تعالی کے محض حکم سے تو ان کی ماں تو ہے اگر انہیں تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اور خدا کہتے ہو اس صرف اس بنا پر کہ ان کے بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آدم علیہ صاحب السلام کو بدرجا اللہ تمہیں ماننا چاہیے وہ خدا بھی ہیں اور خدا کے بیٹے بھی ہیں یہ عجیب ہے ان کی امکانت سوچ تھی جب آک علیہ صدم نے یہ ان پہ اقزامی جواب دینے انہیں بے آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ چپ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان شروع کی آیات یہ ذہن میں رہے اس کی سورہ عالی عمران کی تیراسی آیات کریمہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آنے والے 14 مولویوں کے جواب میں ناغل فرمائی ان کے جو چودہ لوگ تھے ساٹھے لوگ تھے چودہ ان, ان کے مباحث سے مناظرہ کرنے والے تھے اور تین ان کے مرجے تھے ان کے جواب میں تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور یہ ساری کی ساری آیات کریمہ جو ہیں یہ اللہ و تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی کے متعلق عقیدہ ابنیت اور عقیدہ الوحیت کی نفی میں اور اپنی ذات کے لیے عقیدہ الوحیت کے اسبات میں تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے بتائیں یہ عقیدہ توحید کس قدر اہمیت کا حامل ہے عقیدت توحید تو کتنا اہمیت کا حامل ہے حمل لیکن آج ہمارے ہاں بیان ہی نہیں کیا جاتا, جاتا نہ ہی کسی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ سنا دیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن میں یہ کہ بچے ان سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ عقید توحید بیان دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں اہل الحدیث جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں عقیدت توحید اور عقیدت توحید ہم بھی بیان کرتے ہیں ہمارے کچھ جو بہت بھی بیان کرتے ہیں ان دونوں کا عقیدت توحید جو ہے نا وہ بیان کرنے کا منج جو ہے وہ عقیدۂ توحید بر بنا توحید ہے ہی نہیں یہ میں جس نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ ذرا غور کے ساتھ سماج پر آئیے گا وہ عقید توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ مساد اسلام اور, اور کرام کے کو جو اللہ تبارک نے طاقتیں تصرفاتے ہیں تصرفات عطا وہ صرف ان کی نفی تک محدود رہتے ہیں اور نبی کر کچھ نہیں سکتے ولی کر کچھ نہیں سکتے جی ان سے ہو کچھ نہیں سکتا یہ جناب یہ تو یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ عقیدت بیان ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں جو عقیدت و بیان ہوتا ہے وہ صرف انہیں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے اگر کوئی بیان کرے بھی پہلے تو کرتے نہیں اگر بیان کریں بھی تو صرف انہیں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے عقیدے توحید عقید تو عقید بیان کرتے وغیرہ اگر یہ عقیدہ توحید عقید بیان کرتے تو جن کے جر مولوی صاحب کی مسجد کے ساتھ مندر ہے آج تک اسے دعوت نہیں دی انہوں نے توحید کی سمجھ آیا مسئلہ وہ چاہے اعلی سنت کا مولوی ہو چاہے وہ آل حدیث کا مولوی ہو انہیں دعوت نہیں دیتے توحید کی ایک دوسرے کو توحید سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے کہ ولی کرچ نہیں سکتے یہ توحید ہے دوسرا کہتا ہے سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ توحید ہے تو رب تبارک وادانی کب بیان ہوگی یہ بھی تو سمجھایا ہمیں یہاں بھی بیان ہوتا ہے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اصلی توحید اور نقلی توحید ہیں اور بیان توحید ہوتی نہیں رفتبارک و تعالیٰ اور نوزالے رفت بارک وطالعہ کی توحید سے ایسی لاپرواہی اور بے پرواہی برتی آج ہم نے آج ہمارے لوگوں کا عقیدے توحید تک ٹھیک نہیں رہا باقی بعد کی کی بات ہے باقی عقید کی بات ہے تو توحید تک ٹھیک نہیں رہا ہمارے لوگوں کو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ عقید توحید ہوتا کیا ہے بھئی وہ عقیدہ اور نظریہ عقیدت توحید رب تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل عطا فرمائے کہ محبوب پیارے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں نہ وہ آ کر یہ یہ باتیں کریں گے آپ نے ان کو یہ یہ جواب دینی اس طرح کر کے نے انہیں لا جواب کرنے سبحان اللہ اور انداز دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا کہ انہیں جواب کیسے دیے جا رہا ہے اور اس سال رب تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور عیسیٰ علیہ سال السلام کی ابنیت کا عقیدہ اور ان کی علوہیت کا عقیدہ اس کا بھی رد ہو رہا ہے اللہ اکبر یہ انتہائی اور دلچسپ انداز کے اندر خلا کے کائنات نے اپنی توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا اللہ اللہ پمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الوہیت رکھنے والا ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا الوحیت کا استحقاق وہی رکھتی ہے بس الحی القیوم کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ بھی ہے اور زندگی بخشنے والا بھی ہے قیوم وہ خود قائم بھی ہے بذات خود فی نفسی بے ذات ہی وہ خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے سمجھایا مسئلہ جی یہ الحائی القیوم پر پہلے آیت القرسی میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا الحائی کے تبارک و تعالی زندہ ہے اور زندگی بخشنے والا ہے اور کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائ کے عیسا یا الفنا اور عیسا علیہ و سلام تو وہ ہیں جن پر فنا آنے والی ہے ایک وقت آئے گا ان پر موت تاری ہوگی موت موت چکھیں گے وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور ان کی تدفین کریم علیہ کلام کے روزہ مبارک کے اندر ہوگی ان نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے جی تو او الحی جو ہے الحی القیوم الحی وہ زندہ رب تبارک وہ تعالیٰ اور زندگی بخشینے والا بھائی کیا یہ صفت حضرت عیسی علیہ السلام کی ہے نہیں ہے نا اللہ تبارک و تعالی تو ہائی بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی, بھی ہے رب رو تع کی, کی شان یہ ہے کیا یہ علیہ السلام کی شان ہے یا الفنا فنا ان پر تو فنا آنے والی ہے وہ تو پردہ یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تفسیر تبری وغیرہ میں آمت القطب تفسیر میں موجود ہیں یہ اور یہ ال یہ روایت کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الرشا فرمایا اور نصارہ کے سامنے ان کے پادریوں کے سامنے ان کے راہ پر اسکوفوں کے سامنے کریمہ کلیہ السلام یاتیافنا فنا عیس علیٰ صاحب السلام پر تو فنا آنے والی ہے پھر الحائی ذات رقت بارک کی ہے کریمہ کلیہ ساط السلام نے فرمایا جو ذات ہائی ہو زندہ بھی ہو اور زندہ بھی رکھے الوہیت کے استحقاق تو وہ رکھنے والی ہے اور تم عیسی علیہ اللہ سلام کے لیے الوحیت کے استقاق کیسے ثابت کرتے القیوم کہ وہ قائم ہے مطلب کیا ہے وہ اپنے قیام میں کسی کی محتاج نہیں ہے اور آج اب خود بتائیں اللہ تعالیٰ نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو کھانا کھاتے تھے کیا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے اب آگر خود بتائیں جیسے بندے کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو ایک لکما جو ہے نا ایک لکما ایک لکما کھانے کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہیں ہمیں, ہمیں کتنی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے صرف ایک لکما کھانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں منڈی والوں کی بھی ضرورت ہے ہمیں اور منڈی والوں کو کسانوں کی ضرورت ہے اور کسانوں کو جناب نہروں والے دریاؤں والوں کی ضرورت ہے اگر ٹویل لگی ہوئی ہے تو بجلی والوں کی ضرورت ہے اچھا جی پھر جناب انہیں ٹریکٹر والوں کی ضرورت ہے ہل چلانے والوں کی ضرورت ہے حلبے چل گیا زمین نہیں بن گئی سارا کچھ ہو گیا پھر جناب انہیں جناب پھر سورج کی ضرورت ہے سورج کے محتاج ہیں جی سورج پکائے گا اور چاند کے محتاج ہیں چاند نے اس میں رس بھرنا ہے ایک ایک چیز کے محتاج ہیں کمائے جو ایک روٹی کا لکما کھانے میں اتنی سارے چیزوں کا محتاج ہے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے وہ تو خدا نہیں ہو سکتا ایک لکما کھانے میں تو یہ ہماری احتیاج اور ہماری ضرورت جو ہے اور ہمارا محتاج ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی علا نہیں ہے القیوم وہ قائم بھی ہے اور قائم رکھنے والی ذات بھی ہے وہ اپنے قیام میں کسی کی محتاج ہے نہیں ہے عقیدہ تو ہی ہے رفتبار کو بتا رہا نہیں ریشا فرما تو اس سے لے جا تو ہم طعام وہ اور ان کی وہاں وہ تو روٹی کھایا کرتے تھے کتنی با... صرف یہ کہنا کہ وہ روٹی کھایا کرتے تھے ان کے عقیدے اور یہ کی وہ یقینفی ہو گئی وہ الہ نہیں ہے الہ نہیں ہے کیا روٹی کھاتے تھے یہ روٹی کھائے وہ بھی الہ ہوتا ہے نہ نہ روٹی کھائے وہ کسان کا محتاج ہیں چکی والے کے محتاج وہ جنابی اس طرح کر کے محتاج بنتا بنتا کتنے سارے چیزوں کتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس کا یعنی کہ وہ جو تعلق ہے احتیاج والا وہ قائم ہے جسے یہ اتنے سارے احتیاج قائم ہوں اتنے سارے احتیاج رکھنے والا ہو وہ خدا کہاں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو ایک لمحے کے لئے بھی کسی کا محتاج نہیں یہاں پہ یہ میں عرض کر دوں احتیاج ضرورت کے تحت ہوتا ہے ضرورت ہی احتیاج ہے نا کئی سارے لوگ نوزو اللہ کا اللہ تبارک و معاف فرمائے کو, کو بچہ فوت ہو جائے نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوگی اس کی ضرورت مطلب تمہارا نوزو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں کسی اللہ اکبر کبیر آئیے آگے تمہارک و تعالیٰ نے رشا فرمایا انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ جو کہتے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس پر دلیل کیا ہے کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے نازل فرمائی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نزل حکمی وہ زاد جو علا ہے لا الہ الا ہو یہ صفت رکھنے والی ذات الحی القیوم نزل علیکل کتاب افما حبیب پیارے اسی نے آپ پر نازل فرمائی ہے یہ کتاب اسی نے نازل فرمائی ہے مطلب کیا ہے اور آگے دیکھیں مصدق اللہ مابین نے دیں یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے جتنی شریعتیں نازل ہوئی ان سب کے احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے تورات انجیل اور اسی ذات نے تورات بھی نازل فرمائی اور انجیل بھی نازل فرمائی اسی ذات نے اس کے اندر جواب ہے ان کا کہ فرمایا کہ جو تمہارے پاس دلیل ہے کہ تورات اور انجیل رب کی نازل کرتا ہے وہی دلیل ہمارے لیے بھی مان لو اور فرمایا کہ تمہارے پاس اسے اتنا ہے نا کہ اللہ تعالی نے نازل کردہ کتاب ہے اور ایک دعوی ہے میں ہمارے پاس تو اب آ کر دیکھو ہزاروں دلائل موجود ہیں اس پر جی ہاں جی ہزاروں دلائل موجود ہیں کہ قران کریم جو ہے یہ رب تبارک وتعالى کی نازل کردہ کتاب ہے اللہ اکبر اللہ تبارک وتعالى نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں من قبل هدل الناس میں یہ تورات اور انجیل جو ہے یہ قران کریم سے پہلے نازل ہوئی اور یہ قران کریم جو ہے حدلناس ون زل میں یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہاں حد الناس جو ہے یہ لوگوں کو رہنمائی دینے والی تھی وہ انزل الفرقان اور اللہ تبارک و تعالی نے فرقان یعنی قرآن کو نظر فرمایا فرقان کا مطلب کیا ہے حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا حق کو حق کہنے والا باطل کو باطل کہنے والا اسے کہتے ہیں فارق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کہنے کی وجہ یہی ہے <سلام> نہیں جی آپ نے جب گستاخ کو مارا کریمہ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اس نے انکار کیا تھا حضور کا فیصل، ایک فیصلہ ماننے کا سنیں ذرا اس نے آکلیہ صاحب السلام کا ایک فیصلہ ماننے کا انکار کیا تھا تو کریمہ کر سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آکلیہ صاحب السلام نے رب ربطعی نے قرآن نازل فرما دیا حضرت عمر نے اسے قتل کر دیا کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب عطا تا پرمایا میں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بھائی بتائیں بھائی آج ایک فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بندہ نہ مانے اور بظاہر کلمہ پڑھنے والا بھی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ما برائے عدالت سعد اسلام عدالت موجود ہے رب کی عدالت ہے اور اس میں فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھے ہیں بات عمر وہی قتل کر ہیں اور کریما وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا میرے علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی الفاظ ہے عمر سے ایسا نہیں ہو سکتا عمر کے اتوار نہ حق چلی نہیں سکتی یہ حضور نے ہے تو آپ بتائیں بھائی کل میں نے لکھا ہے تفصیل شریف میں نا صبح کہ جو بندہ یزید آج کھڑا ہو کہے کہ یزید کی حکومت ٹھیک تھی آج تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک کو کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کے حکومت ٹھیک تھی تو اس کے ساتھ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو کوئی بندہ یزید کی حکومت کے بارے میں کہے کہ یزید کی حکومت ٹھیک تھی ہاں جی ٹھیک تھی, ہاں جو ٹھیک تھی؟ ہاں؟ نہیں تھی نا جو یزید کی حکومت کو ٹھیک ہے وہ یزید آئیے نہیں اچھا <سؤال> <سؤال> حکومت بھی ٹھیک نہیں ہے جو بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں نے کہا یہ جو جمہوریت کافر کی حکومت ہے اس کو ٹھیک کہنے والا ٹھیک کیسے اس کو ٹھیک کہنے والا ذلیل کیوں نہیں بتائیں بھائی جس زلیل کو جس حاکم ہمارے ملک کے وزیر کو دکھ ہو رہا ہے شیطان رشدی کا بتائیں پوری امت, امت شکرانے کے نفل پڑ رہی ہے اور بطا یہ کمیاں اس کو کہا میں مذمت کرتا ہوں کسی کو قتل کر دینا یہ طریقہ پھر ٹھیک ہے سول آکیہ کے دواج متعارت کو گالیاں دے بندہ نوز علیہ السلام کی کھلی گستاخیاں کرے اور لندن برطانیہ والے ضلیل جو ہیں وہ اسے سنبھال کے بیٹھے ہوں اپنی آگوش میں چھپا کے بیٹھے ہوں اسے نوزال آج یہ زریل پتہ نہیں کہاں جا پہنچے ہیں کافر کی خوشامد کرتے کرتے کافر خوش خوشامد کرتے کرتے کہاں جا پہنچے ہیں اور یہی جناب نواز شریف اس نے کہا کہ مجھے کہ ہمارے بہن بھائی ہے یار اتنی باتیں سن کے بھی اگر ہمارا ایمان جو ہے ہماری غیرت کو نہیں جگاتا تو پھر سمجھے ایمان ہمارا مویا ہوا ہے ایمان مرا ہوا ہے ہمارا ایمان ہے ہی نہیں ہمارے اندر اتنا کچھ سن کے بھی اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیا کہیں بتائیں کون سے مسلمان ہیں کون سا اسلام ہے ہمارے پاس جس کو ہم لیے مستم پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول کہتے پھرتے ہیں تو جو بھائی یزید کی حکومت کو پسند کرے وہ یزیدی ہو وہ کمینہ ہو ہے اس کو اس کو ہاتھ لگانا پسند نہ کریں تو آپ کے دور کا جو یزید ہے یہ یزید آزم ہے یہ اس سے بھی بڑے کمینے ہیں یہ سے بھی بڑے کمینے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ سارے گھلے ملے پھرتے ہیں کسی کو نہ بدبو آتی ہے نہ کسی کو ان سے تکلیف ہوتی ہے رب تبارک و تعلق یہی فرق کرنے والی جو صفت ہے نا یہ رب تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے اللہ اکبر بہت بڑی صفت ہے اچھا بندہ قرآن پڑھے قرآن بھی فرقان ہو قرآن بھی فرقان ہو قرآن فرقان کو پڑھ کے بندے کو حق اور باطل میں تمیز ہی نہ آئے تو سمجھے قرآن پڑھا ہی نہیں اس نے جو ملا ملمانا قرآن پڑھ کے اسے حق اور باطل کی تمیز نہ آئے وہ بندہ قرآن پڑھا اس نے نہیں ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ پڑھے قرآن اور اسے حق اور باطل کی سمجھ نہ آئے قرآن پڑھ کے بھی جناب بے رہے قرآن پڑھ کے بھی بندہ ہدایت سے خالی رہے بندہ تو یقین کر لیں آپ اس کے کریم جو ہے اس کے قریب تک نہیں آیا یما سامنے سامنے کہ کیا کے قریب لوگ قرآن پڑھیں گے قرآن اتنا پڑھیں گے کہ آپ بھی حیران ہو گئے اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں اور کریما کا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے عرشا فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور اکلام نے عرشہ فرمایا قرآن پڑھیں گے حرک سے اوپر اوپر پڑھیں گے قرآن کا نور ان کے اندر دل کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ قرآن کا نور جب تک دل میں نہ جائے تب تک دل میں اس کے سینے میں اس کے دماغ میں ربت بار کو حکمت پیدا نہیں فرماتا حکمت پیدا تبھی ہوتی ہے جب اس کے دل کے اندر قرآن کریم کا نور داخل ہو جائے اور نور اس کا تبھی داخل ہوتا ہے جیسے قرآن کریم کو پڑھنے کا حق کیا ہے اسی طرح پڑھے کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں لڑائی ہو جائے ہم قرآن پڑھیں ختم پڑھ کے روٹیاں کھا کے واپس آ جائیں تو پھر بتائیں نبی ہم نے کون سا قرآن پڑھا ہے صرف ختم والی آیتیں یاد کی ہیں ہم نے ختم بودھ والی آیتیں کیوں یاد کی. ہم آیتیں کی. ہوئی ہمیں ختم نبوت والی آیت بھی روٹی پر پڑھ کے لگے نبوت والی آیت جو ہے وہ تو ربے کے دروازے پہ دروازے پہوازے کو پھر پڑھنے والی آئے تھا ماں کانا محمد الباع مرکوم رسول اللہ خاطم یہ تو وہاں کھڑے ہو کے پڑھنے والی آئے تھے یہ تو باطل کا سینر پڑھنے والی آئے ہم نے کیا کیا پوری قوم کو سلانے کے لیے ہم نے یہ حرکتیں شروع کر رکھی رفتار کو یہ فرقان ہم نے نازل کیا ہے بندہ ہونا وہ اتنا اندھا نہیں ہوتا اتنا نبینا نہیں ہوتا کہ اسے اتنے سمجھنا آئے پڑھے قرآن اور اسے باطل کی سمجھنا آئے بادل کی رو میں بہ جائے باتیں کے نارے لگنے لگے الحاط کے نارے لگنے لگے اور مولوی کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ بات کس طرف جا رہی ہے وہ پھر چاند چیزیں چھوٹی چھوٹی پکڑ کے اپنی طرف سے ایجاد کر کے انہیں کو پورا دین سمجھ کے بیٹھا ہو بیٹھا انہیں کو پورا دین سمجھ کے بیٹھا ہو انہیں چیزوں کو لے کے بیٹھا ہو جن چیزوں کے ساتھ اس کا سلانا خرچہ وابست ہے بس اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے دین کو اسلام کو آج کتنے مولوی ہیں جن کو جا کے کہا جاتا ہے جناب فلان جگہ پھیل رہا ہے فلان لڑکے مس نہیں ہو ہو ہو ہوتے اور اس کے خلاف بات کی ہے تو پھر تڑپنے پھڑکنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے سلانا خرچہ بند ہوگا ان کا وگرنا دینِ دین پر اتنے حملے ہو رہے ہیں وہاں کیوں نہیں بولتے وہاں ان کے قلم جنبش میں کیوں نہیں آتے رب تبارک کو اتارنے ارشا فرمائی جی دیکھیں ان اللہ کفر وی آیا تلوم شدید بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں لہم عذاب ان شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے اندازہ لگائیں جی سامنے بیٹھے نا سارا ساٹھ بندے ان کے چودہ عالم تین مرجے ان کے سامنے کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر سنائی وہ بندہ رب کی آیتوں کو انکار کرے ان کا آیتوں کا آیتوں کے ساتھ کفر کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے بتائیں یہ آئبار کا آج پڑھ کے کسی کافر کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں گے کیوں نہیں؟, کیوں نہیں تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساٹھ بندوں کے سامنے یہ آئے مبارکہ پڑھ کے سنائی اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے واللہ عزیز زنتقام اللہ تبارک و عزیز بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے اللہ اکبر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا ان کے عقیدہ الوحیت کا عئیس علیہ السلام کے لیے ان کا رد فرمایا اللہ او اکبر اور رد دیکھیں کیسے خوبصورت پیرائے میں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالی نے رشا فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے وہ عزیز بھی ہے اور بدل لینے والا بھی ہے رختار نے فرمایا وہ شرمو تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے عیسی علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا تھا جو سولی پہ چڑھے بتائیں اس کی ہے یا نہیں یہودیوں نے نعوذ باللہ نوزال کی تجلیل کی حضرت عیس علیہ السلام کی اللہ نے فرمایا بل عزیز اللہ تو عزت والا ہے تمہارے کہنے کے مطابق نہ علیہ السلام عزت والے ہیں اے؟ اے؟ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہم ہاں بڑی وجاحت والے ہیں, ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے کے مطابق یہودیوں نے پکڑ کے لٹکا دیا انہیں اور اس بدل بھی نہیں لے سکے کچھ کیا بھی نہیں انتہائی مظلومی کی اور ستم برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دے دی تمہارے کہنے کے مطابق یہ ہوا نا میرب تبارک وطالیہ تو عزیز بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے <تصفح> عی صلی سعد السلام نے بدلہ نہیں لیا اور تمہارے کہنے کے مطابق ان کی توہین بھی کی گئی ان کو لٹکا دینا پکڑ کے زبردستی تو یہ توہین ہی ہے ان کی بتائیں نا بھائی جو کسی نبی کو شہید کر دے تو بتائیں وہ نبی کے گستاخ نہیں ہے جو کسی نبی کے بال کی گستاخی کرے بال کو توڑ دے وہ تو ہو گستاخ جو خود نبی کو شہید کر دے وہ کیا ہوا وہ گساخ نہیں ہے بے ادب اور توہین کرنے والا نہیں منہ yes. نہیں ہے وہ <ver goal> تو اسی طرح کر کے یہاں رب تبارک وطالعہ عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تو عزت والا ہے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور ذلتقام اللہ تبارک و تعالی بدلہ لینے والا ہے میں تمہارے ہی کہنے کے مطابق اللہ عظیم ضلطام اللہ تبارک و نے تمہارے عقیدے کے رد فرما دیا میں جو یہ شان رکھے وہی وہ خالق اور مالک ہے میں کہ تمہارے کہنے کے مطابق عی علیہ السلام کو انتہائی دردی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے انہوں نے سلی پہ لٹکا دیا میں تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا دعویٰ وہ ہے اور دریر تم کیا دے رہے ہو اور کہتے ہو اوپر سے کہ وہ خدا ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے وہ خدا نہیں ہو سکتے اللہ تبارک اللہ اکبر اگے اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور طرح سے ان کا رد فرمایا هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف میں وہی ہے وہ ذات جیسے چاہتا ہے ان کی ماؤں کے پیٹوں میں ان کی تصویریں بناتا ہے یصبرکم فی الارحام وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویریں ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے کیا شان ہے ہیں رب تبارک و تعالی بناتا ہے اس میں نہ کسی موسم کا دخل ہے جی جی اس میں نہ کسی موسم کا دخل ہے اور نہ کسی اور چیز کا دخل ہے یہ ایک دلیل پیچھے دیکھیں پہلے اللہ تبارک بتا رہا نے حضرت اپنے لیے الوحیت کے اسباب میں اور عیسیت السلام سے الوحیت کی نفی میں یا مبارک نازل فرمائی ایک اور طریقے کے ساتھ وہ کیا ہے جی ان اللہ علیہ شیلرفما میں آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو رب تعالیٰ سے مخفی ہو اللہ تعالیٰ سے مخفی یعنی اس کی قدرت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے اس کی حیات کامل ہے اور اس کا قیام بھی کامل ہے تو فرمایا رب تبارک رفت نے باقی سارے کے سارے اپنے علم میں اپنی حیات میں اپنی قدرت میں اور اپنے جناب ہر ایک چیز میں رفتار کو تعالیٰ کے محتاج ہیں ہے تعالی کے محتاج ہیں اور کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے عیس علیہ شام تو وہی وہ جانتے ہیں جو میں انہیں دیتا ہوں تو میں کیا ایسا علم عیس علیہ شام کے پاس ہے جیسا علم میرا ہے جب ان کے پاس ایسے علم نہیں ہے تو وہ پھر علاقہ سے نہیں ہو سکتے دلک نا, دلک نا. دلک نا. دلک یہ بھی رد ہو گیا ان کے دلوقع دلوقع رب دیکھیں دلکھیں دلکھیں اگلی آئے مبارکہ ایک اور طرح سے ان کو جواب دی جا رہا ہے رد ہو رہا ہے میں رب تو وہ ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے تمہاری عیسا علیہ جو سلام تو خود مانتے ہو دنیا میں آنے میں اپنی ماں کے پیٹ کے محتاج ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مرد اور عورت کے پانی دونوں کو ملا کر کے ایک بچہ پیدا کر دے بچہ تیار کر دے بچے کو بنا دے ہاں جی بچہ پیدا کر دے تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ میں وہی قادر ہے اس بات پر کہ وہ صرف ماں کے پانی سے ہی بچے کو پیدا کر دے اسی سے, اسی سے اس کی تصویر بنا دے اور فرمایا رب تبارک بتا نے جس طرح تم یہ مانتے ہو کہ عیسی علیہ شام پیدا ہوئے عیس علیہ شام پر موت تاری ہوگی عیسی علیہ الحسا السلام جو ہیں آپ پیدا ہونے میں ماں کے محتاج ہیں ماں کے پیٹ میں رہے سارا سارے معاملات جو عام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں رب بار کو نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو عزلی ہے اور ابدی ہے جو عزلی ہے اور ابدی ہے جس کی خود تصویر بنی ہو جس کا خود گوشت پوسٹ چڑھا ہو جو خود کھانے پینے کا محتاج ہو وہ علاقے ہو سکتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر هو الذي يسبركم في الارحام میں وہی ہے وہ ذات جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتی ہے کیف جیسے وہ چاہتا ہے یہ اس کی مرضی منشاء پر منصر ہے لا اله الا الله العزیز اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہ غلبے والا حکمت والا ہے وہ غلبے والا حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے